فقال فکال عبداللہ ایک شامی ہی آتا ہے شام سے حضرت عبداللہ عمر کے پاس کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے بولے پوچھو کہا کہ حجے تمتو کر سکتے ہیں پہلے عمرہ کر لو اس کے بعد احرام اتار دو اس کے بعد نئے سرے سے حج کا ایراندھ اس کے بعد حج کرو یہ حج تمتو ہے شامی پوچھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عمر ابن خطاب کے بیٹے سے جو ایک مشہور صحابی سوادی کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتو کر سکتے ہیں کہ نہیں حجم تو کر سکتے ہیں لیکن کہا آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا ہے آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا حج تمت تو نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اے سن. میرے باپ نے منع کیا ہے وہ صنحا رسول صلی اللہ وسلم انہا نہ رسول اللہ صلح صلح. میرے اب نے من کیا لیکن رسول اللہ صلح صلح نے کیا ہے اب بول امرو ابھی اتبو, امرو رسول وسلم میرے بات کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلح صلح. شامی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بات مانی جائے گی تو حضرت ام عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لقت سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمقو کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بتا رہا ہے کہ اگر رسول کے قول کے مقابلے میں عمر کی بات بھی آ جائے تو حضرت عمر کی بات کو نہ مانا جائے یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو ہم کو بزرم کیا پے یہ تو عقیدہ حضرت ابن عمر کا ہے اور تمام صحابہ کرام کا ہے اب دیکھو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس کی تین ہو گئی رسول نے کیا کہا ہے اللہ اللہ قال قال رجاحا عباس طلاق احمد حضرت عمل رحمت اللہ علیہ شدید ایسے ہی مسنگ حضرت عبد اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکان ابن یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین تلاق دے دی امراط واحد ایک مجلس میں تین طلاق دے دی حضرت روکان ابن یزید نے تو حضرت حضرت شدید طلاق دینے کے بعد بہت غمگیر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول پوچھا کئی فط اللہ کہا سہ آپ تم نے کیسے آپ نے تفتیش کیا پوچھا فکال مجلس الاحد ایک مجلس نتیم دیے ہو نا دیکھیے کتنی سراہت ہے کالفی مجلس الاحد ایک مجلس نام ہاں ایک مجلس ایک ہی ہوئی اب قاصمی صاحب سے میں پوچھتا ہوں مفاد کیا ہے ان نما کا مفاد ان کے علم میں میں اضافہ کر دیتا ہوں دیکھو ایک ہے خبر جیسے کہا جائے کہ انا بشرو تو ترجمہ یہ ہوگا میں ایک انسان ہوں انا ہے مخت خبر ہے میں ایک انسان ہوں لیکن اب بولتا ہوں انما انا انبشر اب کیا ترجمہ ہوگا میں انسان ہی ہوں انما آتا ہے حسر کے لیے دیکھیں یہاں وہی ہے فا انما ہی دل کا یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تین نہیں یہ پڑھو عربی وغیرہ سب تو پتہ چلے خالی گالیاں دینے سے مزلہ تھوڑی حل ہوتا ہے غیر مقلدین کے جنازہ نکالیں گے آپ اس قلم کے بلگوچے پر بہت آسا ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا بڑی مشکل ہے محفل میں میں گلگو سے بچ رہنا ہاں اپنے لوگوں کے درمیان اپنے یاروں کے درمیان تو آپ افوات بک سکتے ہیں لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بات کرنا تو دور کی بات ہے, یہ مطلق ہے تمہارا فین نما یت القاعدہ تم انا کا مپاد نہیں آئے فین نما یت القاعدہ تم ان کا مفاد حسرے میں کہ انسان ہوں بشرن، انا بشرن تو خبر مبتدا میں محسور ہو جاتی ہے میں انسان ہی ہوں رسول صلی اللہ صلح صلح صلح تو، یہ تو ایک ہی نہیں اور راوی کہتے پراجا حضرت روکان اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اسی وجہ سے آگے فرمائے گا ابن یاران حضرت ابن عباس کا مسئلہ کیا تھا کہ کی توہر میں طلاق دی جائے ایک مجلس کے اندر اگر ہزاروں طلاق دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ایک الزام یہ لگایا گیا کہ ہمارے ہاں یہاں جائز ہے اللہ اکبر متا تو نقل قطعی سے بھی جو ہے ناجائز ٹھہرتا ہے قرآن حکیم نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا محسن احسان کی قید لگائیے احسان سواد سے احسان کا مطلب ہوتا دا ہے دائمی قبضہ دائمی قبضہ اگر آدمی دس دن کے لیے کسی اور نکاح کرتا ہے کہ دس دن کے بعد تلاش دے دوں گا احسان نہیں ہوگا اور نکاح کے اندر احسان کی شرط ہے دائمی قبضہ اور احسان کے اندر تو تمہارا رج موجود ہے تمہارا رج کیا موجود ہے یہ جو حلال ہے ہے وہ کیا ہے ایک رات کے لیے آدمی رکھ لے اور پھر اس کے بعد تلاب دے یہ جی کیا ہے یہاں بھی دائمی قبضہ نہیں ہے حلالہ بھی اور سریح سے ناجائز ہے روا مالک فلم کی کتاب کہا حضرت نے منع کیا عورتوں سے متا کرنے سے خیبر کے دن ہی خیبر کے دن ہی آپ نے متا کرنے سے منع فرما دیا اور گھریلو گدھے پالتو گدھے کے کھانے سے منع کر دیا اور اہل حدیثوں کا تو عمل ہے کہ حدیثیں سرح آ جائے تو اس پر آمننا و سدکھنا کہتے ہیں اگر بدور الہلیہ کے اندر حضرتیں نواب صاحب صدیق حسن خاں کچھ کہتے ہیں مولانا وحید الزما صاحب کچھ کہتے ہیں تو ہم مولانا وحید الزما کے مقلد نہیں ہیں نواب صدیقی حسن خان کے متعلق نہیں ہے وہ نزل الابرار کے اندر کوئی بات کہہ دیں وہ بزر ال کے اندر کوئی بات کہہ کہیں ارب الجاوی کے اندر کوئی بات کہہ دیں تو ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے حجت ہمارے لیے ابھی ہم نے بتایا کہ صرف قرآن اور حدیث ہے اگر ہمارا کوئی عالم قرآن اور حدیث کے خلاف پتوا دیتا ہے ہم اس پتوے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیں گے یہ ہمارا مطلب ہے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثیت کے مقابلے میں جب صحابہ کرام کا قول نہیں لیتے تو ہم اپنے عالم کی کسی بات کو لے سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو محتاج جب سے سری سے ناجائز ہے حدیث سری سے ثابت ہے تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں کیسے مان سکتے ہیں کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کر پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دلیل دوں رضی اللہ تعالیٰ اتن اتن نبی صلی اللہ علیہ رباح الخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبالا کا ایمن آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا فبالا کا ایمن کوئی تکلیف تھی آپ کو کھڑے ہو کر آپ کے پیشاب فرمایا اسٹیشن پر ہے آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے شریعت بہت ہی آسان ہے عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر پھر پانی منگوایا جیت ٹوپی مائی میں پانی لے کر کیا ہے ختم آپ کو رسول فرمایا تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے رہا اماموں کی باتوں کے تعلق سے کہ اماموں کی باتیں حجت ہیں یا نہیں اس سلسلے میں میں چاروں اماموں کی بات نقل کر دیتا ہوں لبصار کے اندر سوال فلانی نے لکھا ہے حضرت امام ابو منی فارحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا خبر فلانی نے لبصار کے اندر کے قول نقل کیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف تو میری بات چھوڑ دو سیدھی سی بات ہے حضرت امام ابو اللہ علی جب میری کوئی بات کتاب اللہ اور خبر رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات پوچھو حضرت امام مالک کے اللہ نے فرمایا ان کا یہ قول کہاں موجود ہے وہاں ابن عبدال، ابن یہ قول موجود ہے حضرت امام مالک فرماتے کتاب اور سنتا فطروں کو سیدھی سی بات ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں غلطی بھی کرتا ہوں اشتہار میں غلطی بھی ہوتی ہے اور اشتہا صحیح بھی ہو سکتا ہے تو میرے رائے کے اندر تم غور کرو جو کتاب اور سنت کے کتاب اور سنت کے جو موافق ہو اسے لے لو اور کتاب و سنت کے جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو اس سے یہ پتہ چلا کہ محافظ شرعیہ کیا ہے معافذ شرعیہ سب قرآن اور حدیث فرسٹ یہ شرعیہ اور اس کے بعد اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم صاف نہیں ملتا ہے واضح نہیں ملتا ہے تو صاحب کرام کے اقوال دیکھے جائے ان کے اعمال دیکھے جائے اگر وہاں مل جائے اس کو پرمل کر لو اگر صحاب کرام کے اقوال و اعمال میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر ائمہ کے اشتہادات کی طرف دیکھو ائمہ کے اشتحاد میں سے جو اشتہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرو اس نیت کے ساتھ کی, اگر اس استحاد کے خلاف قرآن و حدیث کا کو کوئی بیان آ گیا, تو اس استحاد کو چھوڑ دیں یہ تو ایمام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جامع علم کے اندر میں ایک انسان ہوں مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں استحاد صحیح بھی کرتا ہوں غلط بھی کرتا ہوں تو so, جو استحاد کتاب و سنت موافق اسے لے لو وہ کل کتاب و سنت خطروں کو یہ امام مالک کا قول تھا حضرت امان شافئی رحمت اللہ علیہ کا کال دیکھی ہے جسے بہتی نے حضرت امام شافی کا بہن ہے جسے امام بہتی نے مناقب ال کے اندر لکھا ہے کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہو سنت رسول لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو یہی بات تمام اماموں نے کہی ہے حضرت امام احمد رحم ال رحمۃ اللہ نے فرما دیا اور موجود ہے حضرت امام احمد احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہا کہ نہ میری تکلیف کرو نہ امام مالک کی نہ سوفیاں سوری کی نہ اوزائی کی جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سلو یہ حضرت امام احمد الحمبل کا قول ہے عجیب بات ہے قاسمی صاحب نے تو تکلیب کے دام میں آ کر کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا اللہ ہوگا کیسے سنیے آپ ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ الْقُرْآنَ فَهَلْ القرآن فہلکر قرآن حکیم کے کوئی اتنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا صاحب ترجمہ کیا ترجمہ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی اللہ یہ ترجمہ نہیں کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی اگر جان بوجھ کر اس آدمی نے یہ تحریف کی ہے تو اس کے قابل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو اللہ فرمائے ادلاسما فرمائی فرمائے اس لیے کہ یہ تحریر ہے اس کو تحریر لفظی بھی کہتے تاری پہ بھی کہتے تو لفظ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا یہ تو ریڈ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے ریڈ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے پھر ریڈ کا ترجمہ چوہا ہوتا ہے ریڈ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے بڑے زام کے ساتھ یہ فرمایا گیا پہلے حدیثوں میں کوئی ظاہر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں ہوا ہے اچھا میزا نے کبر والی نہیں اٹھاؤ پڑھو ایک بار انل ولیل کا مل لا یقن مقل ان یا خزو منلتی یہ میزان قبرالی شہرانی کی عبارت ہے میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں نا میں عبارتیں ویسی پڑھ کر کے دیکھ لو کتاب کا حوالہ موجود ہے اور الفاظ بھی ویسے موجود ہے ان کا مل کامل ولی لا یقن مقلدن مقلد ہو ہی نہیں سکتا مقلدین میں کوئی عالم نہیں کوئی ولی نہیں ہو سکتا یہ تو الٹا کہہ دیا گیا تو کہتے نہیں الٹا شور کوتوال کو یا پورے مقلد جو ہوتا ہے وہ یہ کامل ہو ہی نہیں سکتا ولی کامل تو ہوتا ہے تو لیتا ہے منل این التی شریعت کو اس چشمے سے جس سے مستحرین نے لیا ہے وہ مقلد کیسے ہو سکتا ہے ولی مقلد ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طریقے سے طبقات رجب ہمبلی طبقات ابن رجب دیکھیے میں طبقات ابن رجب کے اندر جو قول ہے شیخ جیلانی کا پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ قول نقل کر دیتا ہوں جی لانی اربی طبقات ابن رجب کی عبارت پیل علی شیف الجیلانی الکان احتفاق علی غیر علی غیر احتفاد احمد ابن حنبل ما کان ولا یکون طبقات ابن رجب کیا پوچھا گیا شیخ جیلانی سے پیلانی شیخ اب جی لانی پیلانی پیر سے پوچھا گیا حضرت بتائیے کہا کہ کیا بتاؤں کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے اعتقاد رکھنے والوں میں نہ تو کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا ما ماکانا ولا یقون نہ تو کوئی ولی ہوا ہے اور نہ تو کوئی ولی ہوگا حضرت شہر جیلانی نے بروا دیا کہ جو امام احمد حمبل رحمت اللہ علیہ کے اعتقاد کے خلاف پر ہوگا ایسے خلاف مذہب کے اختیار کرنے والے میں کوئی اللہ کا ولی نہ تو ہوا ہے نہ ہوگا لیجئے لوگ شکار اپنے جال میں خود پھنس گیا یہ بات چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی علیہ کے اوپر اسی جال میں حضرت عالی خود پھنس گئے یہ تو تھی ولایت کی بات رہا انگریزوں کا معاملہ یقین مانی آپ اللہ اس سے پہلے کہ میں انگریزوں کی طرف آؤ ایک بات بتا دوں یہ چاروں ایما کو برحق ماننا اب تک کوئی فائدہ پہنچا ہے امت کو سوائے نقصان کے میں تو کہتا ہوں جب سے تقلید آئی ہے سب سے اس امت کے اندر افطراب اور تشدد اور تشدد اور پراگندگی بڑھتی پر جا رہی ہے لوگ ایک پلیٹ پلیٹفارم سے اوپر جمع ہو کر کے متعدد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں سارا بگاڑ اسی تقلید کی وجہ سے ہے شاید عبد الرحمان جبرتی نے اپنی کتاب تاریخ ون کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کیا واقعہ لکھا ہے سمر پند اور بخارا کے احناف رمضان کے روزے چھوڑ کر کے جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہے پورے رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے سمر اور بخارا کے جو مقلبین تھے اور عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی اس جنگ میں تقریباً چالیس ہزار مسلمان مارے گئے رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے عید کے دن لڑائی ہوئی چالیس ہزار مسلمان مارے گئے بنیاد کیا تھی سبب کیا تھا حنفیے کہتے تھے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں اور شاپئی بولتے تھے کہ ہمارے امام شاپئی سب سے بڑے ہیں لیجئے صرف اتنی سی بات کی وجہ سے ہمارا امام بڑا چالیس ہزار آدمی مارے گئے اور رمضان کے روزے چھوڑ کر وہ جنگی کی تیاریاں کرتے ہیں اور عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی اسی طرح آپ مشہور اچھوت لیڈر اور ہندوستان کے دستور کے مرکز بلکہ ترتیب میں حصہ لینے میں سرے پیر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر انہوں نے یہ دیکھا کہ دلتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے سماجی نا انصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بڑی تعداد دلتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا چاپئی پہنچ گئے دیوبندی پہنچ گئے انبی پہنچ گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے عجیب بات ہے پہلے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ کسی مسلط سے وابستگی ضروری ہے اللہ ہو سکتا جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے لا تو ازا سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے فائدہ کیا خل خود کو پہنچاتے رہے اسلام سے کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی اس نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ ہمارے میں آ جاؤ تو اس تکلیف میں کوئی فائدہ پہنچایا ہے آج جتنا انتشار ہے وہ تو مسلمہ میں اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انتشاف ہوگا کہ سب کسی تقلید کی دین ہے کسی تقلید کی دین آسمی صاحب نے ایک بات بڑی فرمائی ان کی نگاہ میں اچھی ہوگی کہا کہ فضائل اعماد اللہ اکبر یہ ایک جندہ موجودہ ہے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا کے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا فضائی بحماد دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے بھی کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں تمام شکو شبہ سے والا کرے الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو تبدیلی فضائل عمل کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو اس کتاب کے بارے میں حدیث نے پڑھائی تو مجھ سے منہالا قالوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اضطراب السام أن ترفع والتوز والتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن الأمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد من كلها قيل وما المسنات حضرت ایوارس کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ جیسے شمع کے اوپر پرواہ نہیں گرتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں آپ کے معلوم نہیں ارے رسول اللہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت میں قریب گیا تو حضرت عمر رضی اللہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے میں حدیث سنا کیا فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے کیا بیان کر رہے تھے قریب کیا ہوگا تر پال شریروں کو بدماشوں کو اٹھایا جائے گا بڑے بڑے ہوتے بدماشوں کو دیے جائیں گے وہ और अच्छे اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا آج جتنے ہیں منسب پر دیکھے سب وہ گنڈے لوگ ہیں تو بدماش ہو जो اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سبھی لوگوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتا جا رہا ہے اس لیے کہ اثرار کو اٹھایا جا اچھے لوگوں کو عہدے نہیں دیا جا رہے برے لوگ گنڈے لوگ وہ مناصب اور عہدوں کو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کھول دی جائیں گی اور بات نہیں کریں گے لوگ اور قیامت کی ایکلامت اور بھی بتائی کیا ویو فرمل قوم المسناات اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا پوچھا مسناخ اللہ کے رسول مسنات کیا ہے پیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے اسی کتاب کتاب میں شاعر نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ خاص بھی زندہ کہتا ہے زندہ کرشمہ کہتا ہے اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اشاعی ہے ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی لکھی ہوئی کتاب اللہ اکبر حدیث نے فیصلہ کر دیا زندہ کرشمے کے بارے میں ایک حدیث پاس سنا دو اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں جو بات کہی گئی پورے اصوق کے ساتھ کہی گئی دلیل کی روشنی میں کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے۔ ہم جتنا فخر کریں اپنے منحص کے اوپر اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و نے ہمیں کو تعالیٰ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت میں تمنا سلی نفی مسجد آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اپنے اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے ہیں اور نہ جانے کیا, کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے پہنش پہنش کہی جاتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا فقال ابن اللہ ان کے ایک بیٹے نے کہا ان لڑنا ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں مکول راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آگے حضرت عبد اللہ وہ حد بے شکار رسول اللہ صلی اللہ سلامت میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا ایسا ہونا چاہیے کوئی آپ کے اس عمل کو اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ ہے ہمارا منج یہ ہے ہمارا سیدھا اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے کیا تنگ کریں گے ہمارے اوپر ان کے سارے امال تو احادیث کے خلاف ہے چند حادیث پیش کر دوں بس پہلی حدیث ملا دو رضی اللہ تعالی صبح رسل اللہ صوبی اللہ صبح ارمان رباحی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کی حضرت بلال نے اقامت کہہ دی اقامت کہہ دی, کہ دی, کہ دی اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھ سکتا اقیمت سلا صبح یہ سلاط صبح کی بات ہے اقامت کہہ دی گئی وہ کئی صبح فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اس کے بعد ایک آدمی ہوا دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ سلام آئے اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی وسلم نے کیا فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز دو ہی اتری ہے تیرے اوپر چار اتری ہے بان یہ کے خلاف نماز ہوتی رہتی سنت رہتے سبھر بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے کہا کیا چہرے اوپر چار نازل ہوئے میرے اوپر تو فجر کی دو ہی ہے دیکھیں اسی طریقے سے حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا بلال کو حکم دیا گیا کیا اذان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو ایک کریں یہ بخاری کی روایے یہاں دونوں ڈبل چالو اذان چھوٹی اکامت پڑی جا کہ اقامت پڑی کرو اقامت چھوٹی کرو اذان بڑی کرو یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے دیکھیں اب اور تب بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملنے لگے کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھو کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے ریواج فلاؤ کتاب بخاری حضرت عنس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفح درست پر رکھو اس لیے کہ میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں یہ نبی کا موجودہ تھا کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک وکانا ہم میں سے ہر ایک تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ یور جن کب من کبھی صاحب ہی اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا وہ قدم قدم ہی اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا جانتے یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملا الزاف اور آج کل عربی میں الزاف کہتے پٹی کو پلاسٹر پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے پوری طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے مضبوطی سے اس کا مطلب کا لفظ جو استعمال کیا گیا پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے قدم ملا لو یہاں قدم سے قدم بھی نہیں ملایا جاتا کندھے سے کندھا نہیں ملایا جاتا اتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف یہ لوگ مشتمے ہیں اور دھڑے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اس کا پسینا بھی نبھایا ہوگا یاد رکھیے جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون اتنا کسی آدمی نے کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینے بھی نہیں بہایا ہوگا اب مسٹر برک یہ ایک انگریز مورف ہے اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ خسام صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برق کہتا ہے کہ میں نے بدبخت و کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے انہیں گرم زمین کے اوپر برہنا لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داخ دیا گیا تھا وہ شک رہے تھے میں نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا یہ وہاں بھی کون ہے ایک بات یاد رکھیے سو ستاون سے پہلے نفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے لیکن وہ ہنفی کون تھے ولی اللہ حنفی دیوبندی حنفی نہیں ولی, ولی حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے ولی حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں وہ تعصب نہیں لیکن اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں صرف اور صرف اہل حدیض دکھائی دیتے ہیں الحمد اور انہوں نے اتنی کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے ان کی قربانیوں سے گھبرا کر بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے کم سے کم قمر احمد عثمانی کی کتاب ہی پڑھ لیجیے آپ تسکرک الظفر تسکرت الظفر آپ پڑھ لیجیے قمر احمد عثمانی کی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اٹھارہ کے بعد سے مولانا قاسم نانوت رحمت اللہ لے بیس سال زندہ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی یہ پچاس سال زندہ رہے لیکن تحریک آزادی میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا پھر یہ وہابی ٹرائلز کے نام سے جو مقدمے تھے یہ مقدمے کس کے اوپر چلائے گئے ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں کیا بکیا جو لوگ پکڑے گئے مثلا آ, یہ مخبری کی وجہ سے تو حاجی امداد اللہ چلے گئے اور, نانوتوی رحمت اللہ اور رشید صاحب یہ روکوش ہو گئے لیکن رشید صاحب پکڑے گئے رشید احمد صاحب گنگوئی ادال کو لکھتے ہیں سرکار کا فرما بردار ہوں میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں تو الزام کی وجہ سے میرا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا Allah. سرکار کا فرما بردار ہوں اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب سوان قاسمی سوان ایک قاسمی کے اندر مولانا مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھاگے جا رہے ہیں اور باغیوں کے سردار کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب انگریزوں کے خلاف کیسے لڑوں میں تو انگریزوں کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں सवाल एक आदमी उठाकर देखिए ये है जहाज सबका काम नहीं है ये तो बड़े जोश और बड़े वलवले रखने वालों का काम है ये रुतमय बलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रशन कहा जिहाद और खाको खून में तरपना, ये सबके बस का रोग नहीं है ऐसे लोग जो ہلکی طبیعت کیا ہوتے ہیں نرم طبیعت کیا ہوتے ہیں یہ میدان جہاز کے اندر کیسے اتر سکتے ہیں انگریزوں کے خلاف کیسے اتریں گے یہ حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ रहे حوالے دیے جا رہے ہیں کتابوں کے, کتابوں کے دیکھ لیجیے ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جو بات کہی گئی ہے درائل کی روشنی میں کہی گئی ہے تو ہم کو کہا جا رہا انگریز کا بچہ چونکہ جھوٹ ہے چند لوگ مثلاً نواب صدیق حسن خاں حالات ایسے نہیں تھے مسلح کے وفاداری اختیار کرنا ضروری تھا کیا کرتے کیا کرتے اسی طریقے سے محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ حقیقت سے بالکل دور ہے حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پچاس سال سے یہ تحریک چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہ بھی بولتے ہیں جو اندر ہیں ان کو بھی وہ بھی بولتے ہیں تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجیے ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجیے اس طریقے سے انہوں نے بچے خچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی بڑے یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب قلیل تعداد مسلمانوں کی دیکھی تو دعا کی اللہ سے اے اللہ اگر آج اس میدان جنگ میں مسلمانوں کی یہ قلیل تعداد مار بھی گئی تو قیامت تک کسرے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بچے کھچے جو اہل حدیث ہیں ان کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے وہ نجہاد کے لیے رائم اور نہیں ہوں گی انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے بچایا جائے گا کس طریقے سے ان کو یہاں ہٹایا جائے گا قربانیاں دینے والے تو یہی لوگ اگر یہی لوگ سب ختم ہو گئے ایک ایک کر کے تو پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں نمبر دس کون ہوگا تو یہ ہیں تاریخی حقائق ان تاریخی حقائق کو مستق کی کوشش کی گئی ہے لیکن تاریخ مستق نہیں کی جا سکتی تاریخ تاریخ ہے وہ سچائی کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتی ہے کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے جہاں تک قیاس کا معاملہ ہے کہتے ہیں ہم قیاس کے منفر ہیں قیاس کے منفر ہیں ارے بھائی ہم تو اس قیاس کو مانتے ہیں ابھی میں نے کہا کہ اس قیاس کو ہم مانتے ہیں جو قیاس مستفاد ہو قرآن و حدیث سے مثلا کہا گیا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل کے اندر ہم لوگ گنگ رہے تھے مثلا مچھر مکھھی اگر گر جائے تو کیا کیا جائے اس بارے میں حکم ہے کہ اس کو ڈبو لیا جائے اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے ایک پر کے اندر زہر ہے تو جب گرتی ہے تو اس سائیڈ سے گرتی ہے جس پر کے اندر زہر ہوتا ہے لہٰذا اس کو ڈبو لو تاکہ جس پر کے اندر شفا ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے مکھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اب اس سلسلے میں تو سراپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ بہت مشہور بات حضرت سلمان پارسی رضی اللہ, پارسی رضی اللہ،, رسول اللہ, صلی اللہ علیہ رسول کی خدمت ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول خر کے بارے میں آپ کیا کہتے خر ہیں کھانا جائز ہے جنگلی کدھا جنگلی کدھا کھانا جائزہ یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے لیکن آپ نے ایک اصولی بات کہی دیکھیں اصولی بات دیکھا حضرت سلمان پارکی پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول جنگلی گدا کھانا کیسا ہے گور خر کھانا کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ حلال ہے یا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی کہا سلمان اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے جس چیز کو قرآن میں اور حدیث میں حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے اور جس جی چیز سے سکوت فرمایا ہے اس کے بارے میں نہ کرو اگر خبیت کہتی ہے تو کر لو لہٰذا مچھر کے بارے میں جب کوئی تفصیل نہیں ہے گر جائے تو کر بیٹھو. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ ترے نہ کرو تر اتنا کرو اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جب بڑی چیز کا تذکرہ ہو گیا تو چھوٹی چیز خود کے اندر داخل ہو جاتی ہے لیکن جب مچھر کے بارے میں کوئی شراب نہیں ہے وہ گر جائے تو کر کے فینکو کھوج کوریز کرنے کی ضرورت ہوئی اس لیے کہ اللہ بھولا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہے وہ حرام ہے جو چیزیں حلال کر دی ہے وہ حلال ہے جس چیز کے بارے میں خاموشی کیا کہ اللہ بھولا نہیں ہے اس بارے میں کھوج قریض مت کرو مچھر گر گیا اٹھا کر کے پھینک دو ہم اس سلسلے میں کسی امام سے محتاط نہیں ہے اب آپ بتائیے کڈنی کو دینا کسی آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے کیا ہم اپنی اپنا بلڈ اس کو دے سکتے ہیں یہ جزیا موجود نہیں پتا کی کتابوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائینما سے بھی بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ان کے دور میں نہیں تھی اب ہے اب کیا, کیا جائے تکلیف سے کام بنے استحاس کی ضرورت ہے تو ہم اس تیاس کو مانتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات سراہکن معلوم نہیں ہو رہی ہے تو اس میں تیاس کیا جائے اور قرآن و سنت سے مستفا تیاس کو لے لیا جائے ہم پیاس سے منکر نہیں لیکن بنیادی چیز ہمارے یہاں ماخذ شریعت یہ دو ہیں کتاب و سنت اس کے بعد ان چیزوں سے جو چیز مستفاد ہوگی قرآن و حدیث سے جو زیادہ ہم آنگ ہوگی ہم اس کو لے لیں گے یہ ہمارا مسلک ہے اور یہ ہمارا منہج ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ وبارک و تعالی ہمیں نیکمل اور صحیح توفیق پتہ فرمائے وآخر